رسمد اللہ وی امرحمد اللہ بل اخلاص وسلا تو وسلام معلیہ حبیب ہی اللہ وی ارسلا وعلى آله وأصحابه الذين حفروا من شر الوسوات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعوذ بالله مخلصين له التين اامنظ بالله صدق الله مولانا العظيم واسقى قر رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا رسول یا سیدی سیدی خاتم النبیین ساتم والا و سہب یا مکھی قلوب المؤمنین صدر جلسہ حضرت علامہ مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب مدد اللہ علی دیگر معزز مہمانان گرامی عزرت سامعین السلام علیکم و اللہ دوستان گرامی میرے برادر مولانا محمد تو فیل صاحب اور پنڈ موکل کے اندر پہلی مرتبہ ناج شیل مدب دے معاونین اللہ تعالی پاک محمد کریم دا صدقہ دو جگ اندر کامیابی ہم کنار فرماوے اور شر نفسانی شیطانی دنیا بھی اخروی تو معلوم فرما مجبور فرمایا ہے، کافی عرصے تو اسرار فرما رہے سن کنگن پور والے سنگھی میں باوجود تکلیف کے حاضر خدمت ہو گیا جناب دامنے لاہو جل شانہ مدد توفیق کے نال جس موجود ہوتے شاندکڑیاں مخاطب ہوں گا وہ دعنوانیں مقبولیت کی دو شرطیں کوئی بھی عمل ہے خود قبول ہون آستے دو شرطیں ایک شرط اخلاص اللہ واسطے ہو غیر آستے نہ ہو دوسرا شریعت کے مطابق اگر اللہ واسطے نہیں تامی مردود مردو کوئی کام ہے کوئی عمل ہے ہو گیا یہ اللہ واسطے نہیں اور اگر شریعت دے مطابق نہیں تا بھی مردو اور مشرقی نومنی انہوں دونوں چیزوں سے فرق ہوں دا مشرقین لوگ غیر واسطے عمل کرتے سن مومن اللہ واسطے کرتا مشرق اپنے پیو ددیا تقلید اپنے پیو دے پیچھے چل کے اپنے وڈیریا دے پیچھے چل کے اپنے دے پیچھے چل کے کوئی شریعت دی دلیل رکھن تو بغیر اپنے آپ ہی عمل بنا کم بنا لینک انہوں نا سر رب نو راضی کرنا اپنے آپ بنا سن اللہ ناضی کرنے کام آپ مسلمان مومنین اپنی طرفوں نہیں بناندے جنہ چر شریعت دی دلیل نہ ہو سمجھنے آئی گل جی ان دو گلا مسلمان مواحد مومن تے مشرق دا فرق ہو مشرک جڑا ہے انہیں عمل کرنا غیر آستے اور عمل بھی اپنی کرنا ہے شرع دی دلیل خدا تعالی طرف ہوں مومن ہے انہیں اللہ واسطے کرنا اور شرع دی دلیل کرنا ہے کیوں اللہ تعالیٰ قائب القائب ذا کے پتا کہ راضی ہونا سانو کی پتا ایویں کٹ لیے اص شریعت متحرہ دی دلیل لبنی کیوں شریعت دی دلیل لبنی اس ذات پاک نے نبیاں رسولہ نو دس ہے کہ میں کس کام سے راضی ہوں جب اس نے اپنے نبیاں پاکان نو دس میں کام تی ہنا وا تو یہ مطلب یہ نکلیا افال اور جڑے نے افعال اور اعمال اللہ تعالی دے دسے ہوئے وباستہ نبیاں رسولہ شریعت جی ملتے نے مومن ہونا تے پھر عمل کردہ تے اللہ تعالی اس تے راضی ہوں ہیں دو چیزاں نہیں اللہ تعالی بارگاہ سواب لینا عمل دے قبول کرانا اللہ تعالی راضی کرنا آستے. دو ہی چیزیں. ایک نیت خالے سودے دوسرا خالی نیت ایک بندہ اللہ تعالی معافی دے سونے رب دی پناہ ایک بندہ شراب پیویا آخ مخو نیت میری رب واسطے ایک بندہ بدکاری کرا کہ نیت میری رب واسطے اللہ تعالی قتل شروع کر دے نیت میری ڈکیٹیاں مارے نیت میری رب واسطے لانت پہنی اللہ تعالی دا کی حرام کا حرام کمت راضی ہو سمجھ نہیں لگی نے تو سجنوں اللہ تبارک و تعالی نو راضی کرنے دو چیز دا ہونا ضروری ہے ایک خالص اللہ واسطے ہوئے کم اور دوسرا پاک نبی شریعت دے مطابق ہو سمجھ آئی کہ نہیں آئی قرآن مجید نے بھی حقیقت نو بیان فرمایا اور حدیث مبارک نے بھی بیان فرمایا آیت مطلوع تلاوت جڑی کی تھی ارشاد ربانی وَعْبُدُ اللہ مُخْلِسْقِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو دین عقیدن ہو دے واسطے خالص, خالص کر دیا عبادت کرو تے خالص کر کے کرو عبادت کرو خالص کر کے کرو عبادت عمل ہو گیا اللہ نرادی کرنا ستے جڑا کام کیتا جاندہ ہے وہ عبادت ہندہ ہے تو فرمایا مخلصین الہ الدین اخلاص قناڑ کرو اخلاص بھی آگیا عبادت بھی آگیا تو سونے نبیدہ فرمان علی شاہ نے ان اللہ لا ينظروا الی اس قبرکم ولا الی اموالکم ولیکن ينظروا الی قلوبکم و نیاتکم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لَا وِلَا وَلَا وَلَا وِلَا حضور نے فرمایا اللہ انلا سورتان نہیں ویخیا شکل سورتان رب سونا نہیں ویکدے مال نہیں ویکد بہتا پیا ہے کہ تھوڑا پیا دیا ہے شکلان نہیں ویخ کالا گورا ہے کس رنگ دے دا دلا شریک مولا شکل نہیں ویخ مال نہیں ویکد کنا پہ ہے فرمایا دو چیزاں یعنی روئے لا یعنی روئے لا کلو بے کم رب تھوڈے دلاں والم اور امل نو ویکد کی مطلب دلا نو وچ نیت کے جی ایمل ویکد نبی شریت اس راضی کرنے شریعت, دے دے شریعت دے مطابق ہے کہ نہیں ایک امام ہوئے نے تبجو آیا دراصل بولو سبحان اللہ ایک امام ہوئے نے تاب این چاہبہ کی جیارت کرن آدینے شریف کے منع منا امام جنو امام اعظم ابو حنیفا فرماند نے الناس فرمایا سب تو بہت ہی فیقا رکھنے والا دیجن والا بندہ وہ سی حضرت سیدنا اطا بن ابی رباح امام اعظم دے شیخ بھی ہیں توجہ ہے تو آپ دی شکل شریف اللہ اکبر و کبیرہ بیان, بیان دے قابل نظم دے اس طرح کی شکل شریف جی ہاتھوں معذور لتوں معذور اکوں معذور لکھوں معذور امام اعظم فرما رہے ہیں وفتا الناس اللہ حو. کیوں جد نبی سونے دی شریعت دا رنگ آیا ہاں ہا ہا ہل بھی رب نال خالش ہوا امل شریعت دے مطابق ہوا بخاری انہوں دے ذکر نہ پریے مسلم دے ذکر نال اندکر پریے سیاح ان ذکرے پہ توجہ ہے کہ نہیں اس واسطے رب ن شکل بنا بنا کے بخانیا لیڑے وکھا کی لڑ نہیں اس رات نو دل وکھا کی لڑ ہے قربانیاں دے دن آ رہے نے اللہ تعالیٰ فرمند ہے وہ اللہ تعالی نڈیاں قربانیاں دا گوشت پوست نہیں پہنچتا گوشت پوست نہیں پہنچتا خون نہیں جانا بار گاہ کی مطلب کہ تھی ہوں تگڑا پا کرو مہا واسطے کہ ان تگڑا پسند ہے نہ اس واسطے تگڑا جانور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت متاہرہ اندر تگڑے جانور نو پسند کیتا ہے اور جے اور جی نیت ہو گال ماڑا بد جائے گا مثلاً سی اکبر دلد کرے دلد دلد قربانی دلد دلد دلد تو میں تریے پاڈے جن مرضی چھوٹے ہونے ان سونے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا ل انفاق آخ دل یس محا بھی اولا نصیف ہوا خالا مانا آپ نے فرمایا او تسا برابر سونا خرچ کرو मेरे हिसी के जवा दठ नहीं पहुंच सकती ओद बराबर सोना कि नहीं पहुंच सकता क्यों नहीं पहुंचा कि शहू बधाया पहाड़ बराबर खर्च होवे नीयत भैड़ी हो लान पैंती राई बराबर भी नहीं रहा نیت ہو اپنی دنیا دولت کا مان دی لوکا نو دی حاجی بان بان کے بان باندی تو سو سونا بہت پاڑ برابر ہو برباد ہو جائے گا جی جے سگیا نیت ہو سونے برابر بھی صدقہ پہاڑ برابر بان جاندے تو فرمایا شکل نہیں ویکد سورتہ نہیں ویخ دل ویخ اللہ تعالی نو گوشت پوشت نہیں پہنچتا قربانیاں دی نیت پہنچ دیئے تقوا پہنچتا ہے پرہیزگاری پہنچ دیئے کہ دل کا ہر پاسوں میرے واسطے خالص ہے یا نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں تاں کر کے بزرگاں فرمایا ہے फरमाया दिल का लेना मुंह का चंगा जे कोई इस न जाने अच्छा हो, हो मुँह ओ दिल अच्छा हो ता दिल यार पछाणे پچھے ہوئے متا یار بھی کدی سیا ہو سیال مچھوڑ اے مسیح تو نس گئے نس گئے خیال میں چھوڑ اے مسیح نس گئے بہو لگ گئے دل ٹکے سنو نیت تیار دی وہ آپ ہی کسی ہے یا دا رب ال جل مجدو کریم ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا مذہب یعنی ان اعمال جڑے نے وہ شریعت دے مطابق ہندو گلا شرط دو دس کسے بھی عمل دے قبول دبول ہونے کنیا شرط نے دو ایک بھی نہیں قبول نہیں ایک اخلاص ہے دوسرا شریعت کے مطابق ٹھیک ہے اور اہل سنت وا جب کیا ان شریعت دے مطابق یعنی ان مذہب ہے وہ شریعت ہے کہ نہیں شریعت دے مطابق ہے کہ نہیں الحمدللہ للہ ارے دعوے کہہ سکتے مذہب ایڈا حق ہے ایسا کہہ سکنے دعوے بڑایا نہیں اللہ واہ دہ لا شریق مولا سونے شریعت والا گل سمجھنے والا میں جہیڑ گل سمجھا چاہوں تقلید دیا دو دوسم نے ایک ہے دا دا دوسرے دی گل بغیر دلیلوں من لین بغیر, بغیر دلیلوں دوسرے دی گل من تقلید اُن تکلیف ایک تک ہن تقلید دیا نے دو قسم ایک ہے مشرق والی تقلید ہے مومنہ والی تقلید مشرق والی کی مشرق والی تقلید ہے کہ دوسرے کی گل جد منے اگلے دے دیکھی گل مند پیا دے خدا دی کوئی نشانی نہ ویک خدا کی دی نشانی دین کی دی نشانی کوئی نہ ویکے دوسرے لفزا چھوٹے دیمت دیسبت دی بزرگی کوئی نہ ویکے بغیر دین تو ہی او دی گل مان لو یہ مشرق آی تکلیف ہے یہ ابو جہل آی تکلیف ہے یہ ابو لہب والی تکلیف ہے او کرتے سن اپنے پیو دادیا مننی تو وہ سارے فدو نہ انہوں نے خدا کی دلیل نہ کوئی خدا کی علامت نہ کوئی دی دینی علامت نہ کوئی دینی, دینی نشانی تبجو ترا وہ تا مشرق سن شرک فر تشریح کرتے تھے مومن تقلید کردہ ہے یہ نتھو خیرے نہیں کردا یہ اسد ج نبی دی شریعت دے علم کا رنگ سب نالو ہے اگر مومن, کیوں مومن مسلمان تو دے کو دے پیچھے چلنے والے نہیں امام آم اعظم جیسے امام شافی جیسے امام مالک جیسے امام محمد جیسے انہوں دے پیچھے چلنے والے کیوں چلنے آلما نے ویخیا انہوں زور لایا اپنے علم نو خرچ کر کے انہوں نے آخر یار اندر ہزور دی شریعت نو دین نو نمجن والا کوئی نہیں دا عمل کوئی نہیں لہذا یہ امام ہونا چاہد دوسرے آخیا یار دے ورگا کوئی نہیں انہیں آخیا یہ ہونا چاہیے تیسرے دے ورگا مطلب اے دا مطلب ہے مومن پہلوں نبی دا دین ویخ بعد دی تقلید چیز تکلیف کردو کردہ کیوں اے؟ کردہ اس واسطے ان پک کے میں ایسے جو گئی نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں گل دا میں ساری زندگی پالتا رہا میرے نہ عمل آ سکتا ہے نہ آ جے جان نبی سونے دا فیض زمانہ قریبیدہ گیا دور ہونے ماہرومی آ رہی حضور نے فرمایا ہر دینا آنے والا پہلے ہونا شر وطن خیر گھٹن ہے بدی وطنی نیکی گھٹنی ہے اسا جاننے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے شریف دے نال جنہ کوئی نسبت رکھ سی اس لئے علم بھی ہور سی عمل بھی اور سی تقوی بھی ہونا دا کامل علم بھی کامل عمل بھی کامل تا کر گئے اسا سمجھے آؤ ساڑے نالوں ہر لحاظ نال بڈے لہٰذا دین نو رکھن سمجھن والے نے لہٰذا دینی علامت ویکھی مشرک بغیر دین ویکھن تو پیو دادے دے پچھے چلدا اے اساں پیو دادے دے پچھے نہیں چلدے جتھے دین ویکھنے تھے پچھے چلنے وجو الا سگڑے آ مولوی بیان کرنے لگ پائے مقرر دین بیان کرنے لگ پائے سانو پتا لگے گل بول رہا سال چھٹ ہی آ کی اندر میرے خیال میں بہت بڑا ظلم ہونا ہے. یا سبھی سمجھی ہونی کہ تقلید دا محاذ لفظ پڑھ کے اکھنا یہ تو بالکل نجائز آ یا شرک فلان نے نا تقلید تو بغیر چارا نہیں میں میم گل سنا میں مدینے شریف پٹی منگائی تبجو درا گل دے اثر پلاسٹ نہیں ہوں سنی apparently... تقلید... تقلید لکھیا ہے نا کہ تقلید سے بچو اگر اس عمل کرنے اور اس عمل کرنے اسنی پلاسٹ دے بارے ہی کرنے تو میرے خیال دیچن نا آلا ویچ سک نا لے, لے آدگے جاوا ہزور دی شریعت سبحان اللہ یہ اکلوں بغیر نہیں سمجھ آؤں گی نا کیا ہوں ہوں سمجھو گے خود لکھا تقلید سے بچنا میں یار ویچنگ بیچ نہیں سکتا جی تقلید تو بچنے لا لگتا کہ پلاسٹک پلاسٹک دی پٹی ہے پٹی کے اتر ایسا ایک اندر پھر پٹی لگی جناب تقلید جائز نہیں تو ہم اص چیر نہیں بن جا نال ثابت نہ جائے کہ ایچ کی لگا ہے اور پٹی کا پہلا ڈاکٹر نو آکھو سانو پٹی دی وضاحت کر بغیر دلیل نہیں مانگے نہیں منتے سی اصا دلیل منا ہومان دس جی میں ڈاکٹر آخر ڈاکٹر جی پہلو دس بنی کر دی چرخی اتر شاہ بند ایسے طرح دسن لگا م ڈاکٹری دعوا جنیا چل دیا نے ساریاں تکلیف ن چل نے نک دوائی ایسی نہیں ویچن والے میڈیکل سٹور والے نو پتا ہونی ات لماکل فلانا کیپسول فلانی گولی فلانی گولی نام لکھے نے نا. انہیں کہ دینا بخار انہوں نے کہ دینا خنگ آستے انہیں آخنا ریشے فلانی چاہیے فلاں چاہتے توف کے فلانے کام ہے بغیر دلیل کھانی پی ہاں ایسا ہے جان فائدہ نہ پو ते बंदे उल्टा बिमार होते जान फिर जान गए तेरा कख न रवे की बुला जी खादा अला सोने के फजल तवजो ओ मैं क्या सजना जे दवाई दलील पुछलियां तो छित्रे जे असा دنیا دا کوئی کام کرنے گڈی لے جانے ورکشاپ تو اتنے لیکن نال دلیل دیں دلیلوں بغیر اگر جوڑے گا ایسا کوئی نہیں ماننا نہ وہ بنا کے سٹارٹ کرا دے جاؤ چلتی ویخ لے और सजना जिन्नी इमाम गुजरे ने उन्हना है कि दसना है लेकिन इना जरूर आया जद दस दें जे चु चल, चल पवेगा तो या बाबा फरीद बनेगा پھر دلیل سامنے آ جانیے کامیابی مل جاوے گی دنیا بھی بن جاوے گی آخرت بھی بن جاوے گی اللہ سونے دے فضل خدائی دے اندر جتھے بھی نظر مارے گا اماما دن پیچھے چلن آمیشہ کامیاب زخم ٹھیک ہوں دے جان گے دلیل منگنی نہیں تاں کر کے قربان جاواں امام مالک رحمہ اللہ نعمت اللہ دنار جواب دیں دن دے اندے سن سجر وعالا من نوبالا تاریخ الاسلام امام ذہبی رحمہ اللہ دی امام دی صیرت نگارہ نے پڑی تر ترتیب تر المدارق قاضی یاد رحمہ اللہ دی انہا صاف لکھی آئے امام مالک رحمہ اللہ جواب دیں دے سن دے ہاں تے نہیں فرما سن اگو دلیلہ کڈ کے نہیں سن دے دے کیوں جان دے سن جے دلیل جو گا ہندہ تے میرے گل کی اص ڈ بننے میں پابندی نہیں رکھتے لیکن اروران بھی ڈاکٹر بنے تو صحیح نہیں کو بان کے بخاوے اللہ تعالی نے تو درجے رکھے نے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے تو سلسلہ چلا علم ویخ پھڑ لگا جا ترتیب نظر آئے گی مثلا یہ کیوں آخیا امام بخاری ورگا ہدیش امام کوئی نہیں کیوں آخ کیخ اگر درجے نہیں تو کیوں آندے نے امام بخاری ورگا کوئی نام سارے امام بخاری ورگے لیکن جی آخنا دے ورگا کوئی نہیں تو پھر اسی طرح درجے نے امام بخاری تھلے رہ جان پھر صحابہ آ جان صحابہ دوتے نبی آ جان نبی تو سد لمبیا آنگے سمبیا دوتے رب العالمین یہ ترتیب ہے کہ نہیں اس ترتیب نئی توڑا گے سمجھ نہیں لگی گل سمجھ آ گئی تکلیف جیل نہیں پہ <سلام> <مثلاً سلام> مارتا پوری دنیا کنوں کے باغ جوڑے پاک دا کوئی دا پیش کرے. توڑ! توڑ تقلید مشرقوں کی اور ہے. الفینا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے پایا مسلمان یہ نہیں کہتا مسلمان یہ کہتا ہے ہم نے اپنے امام کو اس طرح کرتے دیکھا ارے بھائی امام کیوں کہہ رہے ہو ارے ہم نے نتھو خیرو کو امام نہیں بنایا ہم نے پہلے اس کے اندر دین دیکھا بعد میں امام بنایا بہت بڑا ظلم ہوئے گا کہ اے وضاحت کسے کو نہ لینی اور نہ ہر مومنے ہوئی آخدہ ہے میں امام تا منیا کہ میں مینو پتہ ہے یہ نبی کا سب تابے دار کوئی یہ نہیں کہ اے ماز اللہ اپنے پیو دادے دا تابے دار اپنے پیو دادے دا تابے دار اپنے وٹکے دابے دار نہ وہ دیکھتا ہے یہ دین کا تابے دار ہے سن وڈ کے وڈ کے سن چاہل پٹ ناخی ویخنے آ جے ویخنے آ سارا تو ود علم اص آخنے گل تو چلنا چاہیے کیوں اے در سمجھ ہی بڑی علم بھی بڑا عمل بھی بڑا جنا کم بھی ہزور دے خلاف آپ کردہ جدو سانو دسے گا گا ورنہ پاگل سن بابے فرید و گئی مامے آزم نا منسو کیڑا بندہ آکھے گا کہ دا چالی ہزری دے خلاف چلتا رہا کیڑا بندہ آکھے گا جیڑے لوگ اپنی جان مال اولاد ہر شہر رب قربان کر دینا وہ امام اعظم ابو حلیفا نو ای سلام کی تھی جانتے ایک بندہ گزر گیا ہے سو سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شریف تو بعد گزر گیا ایک بندہ چھ سو سال بعد پہ آزار سال بعد کی لگا ہے جہان ٹکر لے لبو حنیفا اگر گا یا امام شافی نو جائے گا وڈن نہیں کا بابا فرید آدھا پام سارا زمانہ میرے خلاف ہو جائے میں شریعت رسول چل کے وقا جاڈا دلیر بندہ ہے وہ موہے کو ڈرتا ہے لحاظ رکھ دیا اپنے جاگ چھ جی لالچ جی جی خوب لالچ اتو تو, تو ڈر نہیں جی نہ لال اتو ڈرے گوبال سمجھا نے پاگل سمجھا نے یہ نبی دینی سب نالو زیادہ میں تا پیچھے پیا چل جاندے سن اگلے سن یار جب بیٹھا صحیح دن مسیا بیٹھا والے میں جنہوں دے سن وہ تابی صابی نہیں صحابہ کیوں؟ کرام کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ سارے جی نہیں صحابہ کرام دی زندگی دی رہی اگوں دیجن مسئلے مسائل یہ وہ فقہ کام چڑ جانا ہاں جی وے کٹیاں کرنیا دے محنت ایسے نے بڑا رو وکھایا ہوں کئی سہاب کرام دے سن پرمانے سن یارو اندر پوچھ لو تابے کو پوچھ لو شہید کوئی دب نے مسئب کو سن صحابی ہو کے ادھر ابن مسیب کو پوچھو وہ تابعی نے سعید ابن نے کو پوچھو تابعی نے اتابن ابھی ربا سے پوچھو وہ ہی بیٹھے ہیں سلیمان بن مہران سے پوچھو मैनू तो हम जी गल इस वासजते सन मत कुछ समझे कि हाबी तो इलावा किसी को पुछना जायज नहीं उल है जिमें मदीने के दाजदार सल्लाह वसलम ने हजरत उमर नरमाया उमर یمن چو ایک شخص آئے گا سلام دو میں محمد دلام آخی تے میری امت دی بخشش دی دعا کرا ہزار بھی حضور ہی کر سکتے سن مگر ثابت کرنا چاہتے نا او دنیا والے امت سمجھو اللہ دے ولیاں دے کوئی اللہ دے, دے کو دعا, دعا کرانا محمد دا حکم صحابہ دی سننا میں صرف ادھر ویکو اگر کوئی اتراج کرے اور تسا بھی پیر چڈ جا اجالا کر دینا آم کر دینی سات سوجیے بالکل کرح کے مطابق اس واسطے شرح کے مطابق نے صحابہ کرام دا معمول سی پوت ہونے تو بعد میت نصوصن یاد رکھتے سن سات دن تک ادا سد کا خیرات کرتے گل گلط ہوا تا کہ مخصوس کر کے میت اپنے نو یاد رکھنا سدق خیرات دینا اے سنت سنتیاں شکل شکل ون کو ہو سکدی ورنہ ہے سنت کا یہ گل ایسی سند نال سہی نال سابت ہے کہ نوے دی لٹھ ورگی روایت دی روایت تنو نفی خبور احم سب عل پکا نو یس تحبو نیو تبو ان ہم تلخل امام جلال الدین سیوتی رائے ما نے پورا رسالہ اس موضوع ت لکھے تولو تھر بےدہ ماگان خفی جس آپ نے پہلو نہ پہلو دو بحث کر کے سابت کی مسئلہ ساتھ روایت کی کہندی روایت کہندی کہ مردے کو سات دن سوال د سات دن سوال و جواب اور صحابہ کرام تاب حضرات پسند کرتے سنے اس گل نب سمجھتے سن کی میت طرف طرف کھانا دتا جائے تاکہ سوال و جاب چ آسانی ہونے دن دتا جائے پورے سات دعودیہ میں تازی شاہ ویخ آ جد شریف خلے سن سامنے نا ایک گھر لائٹ لگی سن ميں آخ يار اتيے ويہ فوت فوتگى ہوئی میں بڑا بك فوتگى لائٹا جي شادیاں تو نہيں ہنديں ايت تو ہنديں نا مرچاں اتيے بلب سنا كى اتيا پورا كار جگ مگا گلى سڑک پورى مرنے ہوئی انہوں نے آ جی اتنے رواج میں کیا کا چل رہا بھائی مندی کی وہ جی چول ہند مرچوں بغیر تے کوشت دیا باہ باں, باں جیڑی بوگی اتنے نگے نگے چنے پڑھ کے دتوں گبرایا بیٹھا نے तेन वक्त बनया पता नहीं इस है अगर ए गल ना होगा तू चलिया परेशान एडे एड्डे वोट पंद्रह साल बंद का खाना बन द میں خود بھی خاند رہا مند مندی مندی کہیں دے مندی لفظ کوئی نہیں اربی نے لیا بنتا ہے بنتا لہمے مند مندا ندا بنیا ندہ مطلب ہوں شبنم جہی پی وہ گوشت جدو خانے نہ تو ایویں تری ہے تاں شب لحم لہمے مند میں لفظ نہیں بےلیاں جب آخر بگاڑ بگاڑ کے خیر میری لطیفار اتنے مند چلتی ہے سڈے کو چن بھی نہیں چلتی تین تین دن ہولوں کا کی نام ہوں تین دن روزانہ چلے فرق کوئی نہیں تیسرے دیہات خالی چنے پی آخر جوڑے پاک کا سدکا سڈا امل صدقہ وہ نبی دی شریعت یا یعنی نہیں نبی اصا یہ کہہ سکنے ان شاء اللہ عزیز انشاءاللہ شاء یا رہا ہوں, ہوں. ضرور ہے سانو پتہ سڈی ماما نے سبحان اللہ جو سان فکا دسی وہ فکا حضور دی شریعت دی خلاف نہیں ادھر دیکھو ہاں ہاں ہاں جلم ہوئے گا ابو جال آخر پیچھے مارا گے سونا نبی سلام کا پیغام لے کے آئے لڑن نو مرن نو پھردے نمبر سنڈے امام لوگ کی آخر نے حضرت امام آزم فرما نے اگر میری گل نبی کی شریعت خلاف دسے تیوار سے مارے جے توجہ نہیں فرمائی نے. امام اے ہے امام اے ہے میری گل شراد خلاف ہوئے کند تے چک ماریا جے امام اے شافی فرمانے اگر میری گل شرح خلاف ہوئے کند تے چوک کے تاریا جے اسی طرح امام ہے معلوم ہو جاؤ اور ساڈے امام نہ آپ آنے سن نہ سانو سجاکا بنا گئے سانو تین دلا گئے سن ہک دار بخا فرمایا انہیں بار سڈے پچھے نہیں چلنا اصا بھی آنے سونے اصا ٹو للیا کسی پاس نبی شریعت خلاف گل نہیں ہے سمجو ہے تکلیف بزرگ لوگ فرما نے یہ لفظ تقلید دا ٹر پہ ورنہ مسلمان تقلید نہیں کرتے باہ کر نبی دی کرتے ہیں امام داستے شریعت کی دی کرتے امام داستے کیوں کرتے ہیں انہوں نے پتا اوگے ہی نہیں آ سمجھ گئے نہیں کہنے سد البیا کرام کا وفات تو پہلو بھی وفات تو بعد بھی اللہ تعالی انہوں اِن علم کہ دوری سمجھ تو باہر ہے آ کے ان کی نگاہ نظر شریف جیڑی نا اس حد تک چلی ہے کہ خدائی نو یہ وہندے نے جی, میندنے جی, میندنے جی میندنے ہاتھ درائی دا دانا ویکھی دیں دا توجہ ہے کی اسی کہنیں اسی یہ بھی کہنیں کہ وہ بڑے لوگ جو جتھے رہ جڑے عام رشتہ دار ہون دین نا یہ رشتہ دار جو مر جان دین نا تے انہاں رشتہ داراں اللہ تبارک و تعالی پچھلیاں دی کیتی تے مطلع کردا پچھلے جو کر نے رشتے دارک جڑے چلے جنتی بن جانے نے ان نو الہ تعالی دس دمل روزانہ رشتے دار انگی پیش ہند جی ویکن چنگی عمل تو شکر پڑے الہ ہو جی ویک پیڑا عمل تو پھر وہ دعا کر دلہ ہدایت دین ہدای نے شریف جو کتاب لیا ہے. جیڑی پڑھ کے جدید سنا لگا بالکل صحیح حدیث تبج نہیں فرمائی نے وے کو سجڑ محدث البانی اتو دا بڑا وا محدث فوت ہو گیا مذہب پہ نا تراج لال الراج اللہ کتاب سلسلہ سے بھی ہے میرے کو پہلو لکھ بیٹھا حدیث رہی دیا. سمجھ آئی نہیں فر لیا وہ حدیث پاک دن حضرت انس بن مالک نفس قبضت مو من تلکا ملتا من تلکا بشیر مل البشیر من الدنيا ن انظروا صاحبكم يستريح فينه قد كان في كرب شديد كرب شديد ثم يسالون ماذا فعل فلان وما فعلت فلان هل تزوجت ماذا فعل فلان وما فعلت فلانه هل تزوجت فإذا سالوا عن الرجل قد مات قبل فـ يقول ايها قد مات ذلك قبلي فيقولون انا لله وانا اليه راجعون رحمت امت وسی وی کر जिसल कोई जान इथे जान किसी बंदे की कबल हो जाती है तो जे होवे रहमत वालिया बख्शिया अगले लैंड आ जाते अगले रिश्तेदार लैन आ खुश होते ने जिमें बिशारत, बिशारत वे, वे देने बिशारत से खुश खबरी देने जावे राह बचा ले आते सुना बेलिया फलाने का की बने फलाने ने कीता की فلانے کہ نہیں فلانے کا ہاں میرے نالوں پہلوں فوت ہو گیا ادھر نہیں آیا وہ جنم نو چلا گیا ہے، اللہ تعالی پنا شالا اللہ جو کہ ریلا ہے اگلے لفظ کی نے وَإنَّا بكوم بكوم من فرمایا تو عمل جنے ہیں او اللہ تعالی دی طرفو پیش کیتے جاندے نے تے رشتے دارا نو فنکا نہ خیرن فرح وسط شرو اگر امل امن چنگے رشتے دار رشتے دار ویخ کے فارے وسط شرو خوش دے۔ خوش ہندے نے وقالو اور اخدے نے اللہمھا و فضلوکا ورحمتک اے اللہ اے تیرا فضل تیرا رحمت ہے جڑا انو توفیق بخشی اتن نعمت تک لے ہے وا میں دعا لے یا جیڑے عمل جمیسا نو بخائے نہیں انہ تے رکھی تے انہ تے انہ نو ماری اور پھر عمل جیڑا بدکار بندہ ہوں دے او دے عمل شتہ دارا نو بخائے جاندے نی فَيَقُولُونَا اللَّهُمَّا عَلِهِمْا عملا صَالِحَا اے پروردگارا توفیق بخش جنہیں ہوئے کریب کرنال تلق رشتے دارا جانے ادھر جی تھیجنا ہے ادھر وہ بھی خوش ہو کے دعو ددیش اگر خیر نہ ہو مجرم فر آخ آخان گے کہ سڈا امل جہاں کی شرح خلاف نہ جوڑے سدگا بھائی اخلاس چاہیے تو پیدا کر لے عمل فیقا تری نبی شریعت مطابق ان شاء اللہ تو جہان ویڑا ماری ہو مقبولیت موہر لگ جانی ہے دیکھو مسلمانوں کے امال کافروں کی طرف سے نہیں آتے جڑے کم مہر شریعت دی نہ لگے یورپ دی لگی تے <تصفح> شرم آنی چاہیے جی ملا ہوتے زور رکھے مینو ووٹ دیو تے دی جنت لو مین ووٹ دیو تے دی جنت لو ووٹ نوٹ شریعت رسول بنانا ہے پیا وہ کسی دنتی ہونے شرط آ پہلا عقیدہ صحیح ہوئے پھر عمل صحیح ہوئے عمل شریعت کے مطابق ہوس کام کے اتنے موہر نبی کی شریعت دی لگی نہیں کہ ڈر میں آکھنا سانو جنت جنت جنت اے جنت اوی نہیں لبھی خبردار جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے عمل خالص ہو نبی کی شریعت کا ہو یورپ کے عمل کو نبی کی شریعت نہیں کہہ سکتے بند ٹی وی چلا کے فلم ماشاءاللہ اللہ جنتی جنتی بنو ماشاء انشاءاللہ جنت کی لگے گا سمجھ نہیں لگی نے نا چیز کو شارے سمجھو ادھر دیکھ میں یہ نہیں کہ الیکشن لڑ نہ لڑے میں یہ نہیں کہ ووٹ نہ دے لڑنے لڑنا مرنا مرنا ووٹ جانے ایو روکتے ایسا منہ خراب کرنا لیکن ایسا ضروریا سڈا حق بنتا نبی شریعت دوپہرا دین اص گل ضرور آخما نا جدھر مرضی کو ج لیکن جو شریعت میں نہیں اس کو شریعت بنانے کی کوشش نہ کرے جس کام کی سوا لاکھ نبی نفی کریں جس کام کی تمام کتابیں نفی کریں جس کام کی صحابہ نفی کریں جس کام کی عیمۂ کرام نفی کریں اور جڑے کام, کام, کام دی جناب مخالفت نبی دی شریعت دا لفظ لفظ پیا کردہ ہوئے جڑی غلط گل آکھاں گے جڑی صحیح ہوئی ہے میں پیا ووٹ نہ میں کہنا دیا کہ ووٹ برباد کرنا برباد کیوں ہو جانا میں ووٹ ہوں یا تین یا دنیا دی یا دنیا دین ووٹ نہ آ نہیں سکتا کیونکہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک گلی چاندر اقبال ہے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاق کے نیچے بیمار کہا تھا اے جہاں تخلی جمو کے ووٹ نہ شریعت پشان ہو سکتی ہے گا نہیں ہو سکتی میں کہ مولوی ہوں ووٹ جدو دین راستے ہے ہی نہیں दिन का वोट नलक नहीं वोट दन तलक नहीं हूं वोट दुनिया वास्ते रहा वोट की नाली बनवा कटर बनवा सड़क बना गली बना देगा मुंडा लवा देगा मुंडा छुड़ा देगा ए ना तो मैं अगे चलिया जे मौलवी देलवी अपनी नहीं बनती तेरी की बनवा जो मल नहीं है جو تھے ملو جی ملن کا مطلب ملنا بھی ہے نور نور جے ملنا بھی ہے نا تے بندہ تھے ملے جی بول تے پو گل کریں گے میں بولیں گے میں باہر سنی اے نہیں سنیجنی تراج کی باہر نہیں سنیجنی ہونی سنی سی گلے بھی شنگنے بجا نے مر جائے کھپ خپ کے ایک نہیں بنی ہزور سب کا گل کرنے نا گل کا اثر اگلے غیر دل چردی ہے یار چیز کی گل سچی کر دے نا ایماندار دسو تا دل نہیں بنے تو نہیں کرنا چاہتا وی کور باہر ہو جو ہے حقیقت کد کے پا دس نے سمجھ نہیں لگی ایمان نال دس ہوئے صحیح حدیث دسے صحیح حدیث پڑھ کے سنائیے مدینے چو کتاب لیا وہ دسے کہ رشتے دارے افسوس یہ رشتے دار رشتے دار خبر ہو جی سلام امت دی خبر کوئی نہیں شا اللہ کہ نہیں ہوئے سوردام بھی چکھا دقبال بھی چکھا دابو سلطان سونے دا بھی چکھا دیتا ہے حدیث بھی پڑھا ہے قرآن بھی سنا دیتا ہے کہڑا پاسا رحم دعا کرو اللہ دے جوڑے پاک دس نارائن شقاوت تو بچایا سا